اور بے شک ہم موسا کو نو روشن نشانیاں دیں تو بن اسرائیل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرون نے کہا اے موسا میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا